ان الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا أَمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ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 بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں اے جنتیو کھاؤ پیو سہتا پچتا اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے یقینا ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل افسوس ہے اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھالو لو برت لو بے شک تم گنہگار ہو قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جنت اور جنتیوں کا ذکر گزشتہ آیتوں میں چونکہ بدکاروں کی سزاؤں کا بیان ہوا تھا یہاں نیک کاروں کی جزا کا بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ متقی پرہیزگار تھے اللہ کی عبادت گزار تھے فرائض اور واجبات کے پابند تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے حرام کاریوں سے بچتے تھے وہ قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے جہاں قسم قسم کی نہریں چل رہی ہیں گنہ سیاہ بدبودار دھوئے میں گھرے ہوئے ہوں گے اور نیک کردار جنتیوں کے گھنے ٹھنڈے اور پرکیف سایوں میں لیٹے بیٹھے ہوں گے سامنے صاف شفاف چشمے اپنی پوری روانی سے جاری ہوں گے قسم قسم کے پھل میوے اور ترکاریاں موجود ہوں گے جسے جب جی چاہے کھائیں گے نہ روک ٹوک ہوگی نہ کمی اور نقصان کا اندیشہ ہوگا نہ فنا ہونے اور ختم ہونے کا خطرہ ہوگا پھر حوصلہ بڑھانے اور دل میں خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بار بار فرمان ہوگا کہ اے میرے پیارے بندو اے جنتیوں تم بخوشی اور با فراغت سہتا پچھتا خوب کھاؤ پیو ہم ہر نیک کار پرہیزگار مخلص انسان کو اسی طرح بھلا بدلا اور نیک جزا دیتے ہیں ہاں جھٹلانے والوں کی تو آج بڑی خرابی ہے ان جھٹلانے والوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ اچھا دنیا میں تو تم کچھ کھا پی لو برت برتالو فائدے اٹھا لو عنقریبی نعمتیں بھی فنا ہو جائیں گی اور تم بھی موت کے گھاٹ اترو گے پھر تمہارا نتیجہ جہنمی ہے جس کا ذکر ابھی گزر چکا تمہاری بدامالیوں اور سیاہ کاریوں کی سزا ہمارے پاس تیار ہے کوئی مجرم ہماری نگاہ سے باہر نہیں قیامت کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وہی کو نہ ماننے والا اسے جھوٹا جاننے والا قیامت کے دن سخت نقصان میں اور پورے خسارے میں ہوگا اس کی سخت خرابی ہوگی جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا نمتعهم قلیلاً ثم نطرهم الى عذاب غلیظ دنیا میں ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیں گے پھر تو ہم انہیں سخت عذاب کی طرف بے بس کر دیں گے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں یوں ہی سا فائدہ اٹھا لیں پھر ان کا لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے ہم انہیں ان کے کفر کی سزا میں سخت تر عذاب چکھائیں گے پھر فرمایا کہ ان نادان منکروں کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے سامنے جھک تو لو جماعت کے ساتھ نماز تو ادا کر لو تو ان سے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس سے بھی جی چراتے ہیں بلکہ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے جو جھٹلانے میں عمریں گزار دیتے ہیں قیامت کے دن بڑی مصیبت ہوگی پھر فرمایا جب یہ لوگ اس پاک کلام قرآن مجید پر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر کس کلام کو مانیں گے جیسے اور جگہ فرمایا فبی حدیث و آیتی ہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کی آیتوں پر جب یہ ایمان نہ لائے تو اب کس بات پر ایمان لائیں گے سامعین الحمد اس صورت کی تفسیر مکمل ہوئی